زخم الفت سے جو قلب غائل نہیں زخم الفت سے جو قلب گھائل نہیں میرے موشید محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے زخم الفت سے جو قلب غائل نہیں زخ اُل فت سے جو پن نہیں پہلے الفت کی جان پہلے الف کی جان پہلے الفت پانی اللہ والے یعنی اللہ والوں سے اس کو محبت نہیں ہوتی جو اللہ کی محبت نہیں رکھتا اللہ کی محبت کا چوٹ اس کے ابھی اس سے آشنا نہیں ہوتا اللہ کی درد محبت کی لذت سے جو اللہ کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا اے سمجھ لیں جو اے اللہ کی طرف مائل نہیں وہ اس کو اللہ کی محبت کا کی ہوا بھی نہیں لگی زخم الگ ال جانب بو مین پہلے ال ست کی جانب بو مین پہلے ال کا تو سب کا کوئی کے دے دے دے ورن فتو جان کیا دوست تو لطفے آ, ہو, ہو, آ جان کیا دوست تو لطفے آ جانے کیا دوست تو لطف آگا جانے کیا دوست تو لطف سے آگا درد کا جو پل نہیں درد پت کا جو اللہ کی محبت جس کو حاصل نہیں یہ محبوب ہوتا ہے اگر غیر محبوب سے گفتگو کرے گا تو کیا مزہ آئے گا محبوب سے گفتگو میں جو مزہ ہے وہ غیر محبوب سے کہاں ملتا ہے اس لیے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو جائے تب اس محبوب حقیقی سے گفتگو شرط ہم کلامی اور آہ و فقا کا مزہ ہے اور یہ ہر, ہر آدمی کو نصیب نہیں نہ ہی ہر آدمی اس کو پا سکتا ہے اور کردے فت حاصل ہوتا ہے صحبت اللہ سے اور ان کی تربیت سے جان کیا دوست تو لطف سے آو ہو جان کیا دوست تو لطف سے آو ہو جان یا دوست تو آردے الفل ہا مل درد جو پل ہا مل سوگتے شہ سے جو نہ رہے گا تو اگر جیسے اس کی مثال ایسی ہے کہ انا, اناڑی ڈرائیور جیسی ایک گاڑی تو سیکھ لیتے ہیں بہت سے لوگ بغیر تربیت کے بغیر استاد کے لے کے ہر وقت وہ خطرۂ جانی بنے رہتے ہیں لیکن کسی کی تربیت حاصل ہو جائے صحیح ڈرائیونگ آ جائے سیکھ لے قوانین کو سیکھ لے تو وہ خود بھی محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور منزل تک بھی حفاظت سے پہنچا دیتا ہے شیخ سوبتے شیخ سے جو بھی میں ہے جو بھی میں روم ہے بن کے رہے وہ شیخ کا علفت سے جو جب کی ال میں جس کے شامل نہیں اس کی مل میں تب ری رے کیسے ہے اس کی منبل میں تبریر دے کیسے ہے درد دل خاک میں جس کے شامل نہیں کے رحمت اللہ تھا. پیر جلانی رحمت جائے ایک دفعہ حضرت کے صاحب ممبر پہ بیٹھے بہت دیر بیان کیا لیکن سامعین جو تھے وہ بس سنتے رہے اس کے بعد حضرت رشیف لائے ممبر پہ اور صرف اتنا کہا کہ آج ہمارا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا لیکن بلی سارا دودھ پی گئی اور ہم نے بغیر کھائے کا روزہ رکھا بس یہ سننا تھا کہ سارے زال و قطار رونے لگے تو صاحبزادے نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے ہم نے تو ایک گھنٹہ علمیات اور تحقیقات اور تحقیقات بیان کی یہاں تو کسی کو کچھ اثر دکھائی نہیں دیا آپ نے تو کوئی امید کی بات بھی نہیں کہی آپ نے تو خالی اتنا فرمایا کہ پہلی دودھ پی گئی اور ہم اب نے خالی پیٹ روزہ رکھا تو پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ درد دل کی بات ہے اس دل میں درد ہوتا ہے دل کے اندر جو اثر ہوتا ہے یہ وہ بولتا ہے کہ جو بھی جبلا پھر شہد کے منہ سے نکلتا ہے جس کے جو درد کا حامل ہوتا ہے وہ جو بات بھی کہتا ہے وہ سامعین پہ اثر کرتی ہے تقیر ہے جس کے شام نہیں جس کا دل اہ دل پر نہیں جس کا دل اہ دل پر نہیں ہے سیدا اس کے سینے میں نل ہے دل نہیں اس کے ہے ماں کر دل نہیں جس کا دل دل پر نہیں ہے جس کا دل ہے دل پر نہیں ہے سیبا جس کا دل پہلے دل پر نہیں ہے پیدا اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں اس کے سینے میں دل سارے عالم اپ ہے یہ سارے عالم میں اپ کی ہے یہ سارا سارے جو یعنی دنیا کی ہے لالچ ہر چیز پہ گرا جا رہا ہے لیکن اللہ ہی کی اللہ سے ملنے کا شوق اللہ کو حاصل کرنے کا شوق اللہ کی محبت کا شوق نہیں ہے دل میں بس یہ انتہائی کمینہ آدمی ہے اس لیے پانی چیزوں پہ مٹی کی چیزوں پہ مر رہا ہے لیکن مرنے والے پر نہیں مر رہا ہے جس پہ مرنا چاہیے جس پہ فدا ہونا چاہیے جس پہ قربان ہونا چاہیے اپنے محسن پہ اپنے مالک پہ اپنے محبوب پہ اسی کو بولا بیٹھا ہوا سارے لم کی ہے یار سارے لم کی ہے یہ سادہ سارے لمحے کی ہے یہ سادہ ہے جو ن جو نہیں ال الفت سے جو پل گائے اہل الف الفت کی جان پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ بم اسٹینگر احتیاط سوا گیارہ بجے صبح حضرت والا حسب معمول سیر کے لیے سمندر کے کنارے تشریف لے گئے بعض لوگ سمندر میں تیرنے کی اجازت مانگنے کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دہشت فرمایا کہ سمندر کی لہروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی بڑی لہر آ گئی اور بہا لے گئی تو کیا ہوگا آئے دن اخبار میں پڑھتے ہو کہ سمندر میں نہانے گئے اور سمندر کی لہریں اٹھا لے گئی یہ اندازے مد... نظام فرمایا کہ جب لہر آتی ہے تو نہانے والوں کو اطلاع نہیں کرتی کہ میں آ رہی ہوں کنارے بھاگ جاؤ اچانک آتی ہے اور جاتی ہے تو زمین سے مٹی نکال لے جاتی ہے اور پیر اکھڑ جاتے ہیں ہم اپنے دوستوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے بزرگ شاعر حضرت سادی شیرادی فرماتے ہیں بریا اگر منافع بے شمار است اگر پاڑی سلامت بر برکنارست دریا میں اگر دریا سمندر کو بھی کہتے فارسی میں سمندر کو بھی دریا کہتے دریا میں اگر چھ منافع بے شمار ہیں لیکن سلامتی چاہتے ہو تو کنارے رہو بڑے بڑے تیراکوں کو سمندر باہر لے گیا جو تیراکی کے ماہر تھے لیکن سمندر کی لہروں کے سامنے سب قوت اور مہارت بیکار ہو گئی حضرت حکیم الامت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو میں 99 فیصد کسی کام میں 99 فیصد امن ہو لیکن ایک فیصد خطرہ ہو تو ایک فیصد کا خطرہ مول مت لو ممکن ہے کہ وہی گڑی مصیبت کی ہو اور ایک فیصد خطرہ سامنے آ جائے سو علاج تکبر اور تعلیم فنائی ہے ارشاد فرمایا کہ کسی منفر خدا سائنس دان کو جو سائنس پر ناز کر کے خدا کا انکار کرتا ہے سمندر کے بیچ میں لے جا کر سمندر میں ٹال دو تو چلائے گا اور منہ سے نکلے گا او مائی گاڈ معلوم ہوا کہ بندے کی فطری پکار اے خدا اے میرے مالک ہے خدا کا انکار کرنے والے بے روقوف لوگ ہیں گدے ہیں عقل سے نا آشنا ہے ورنہ کیا دیکھتے نہیں کہ اتنا پانی کون پیدا کر سکتا ہے دیکھو جہاں تک نظر جا رہی ہے پانی ہی پانی ہے لہذا بڑے سے بڑا سرکش اور منکر خدا جب مصیبت میں گرتا ہے تو خدا ہی یاد آتا ہے لیکن کافروں کو دیکھ کر ان پر حکارت کی نظر مت ڈالو کیونکہ ابھی زندہ ہیں ابھی ایمان آتا ہو سکتا ہے مومن کامل وہ ہیں جو ہر مسلمان سے اپنے کو کم تر سمجھے فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے کم تر سمجھے فی الحال مال کی مانی انجام یہ حکیم المت کانوی کا ارشاد ہے کہ تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال یعنی موجودہ حالت میں تمام مسلمانوں سے میں کم تر ہوں کیونکہ کوئی مسلمان بے نمازی ہے ڈاڑی مٹاتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو گیا ہو جو اللہ کے یہاں مقبول ہو ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے اس کا کام بن جائے یعنی اس کی مغفرت ہو جائے اور ہمارا کوئی عمل ایسا ہو گیا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے یا نوود بلّہ خاتمہ ہمارے لیے مقدر ہو گیا ہو ایمان نام ہے بین الخوفی و کا خوف اور امید کے درمیان میں رہو دعویٰ مت کرو کہ ہم بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں ہم بڑے مصنف ہیں اور ہمارے اندر یہ اور وہ خوبیاں ہیں اللہ ہم کو ضرور جنت دے گا اللہ سے ڈرو دعویٰ نہ کرو خوف اور امید کے درمیان میں رہو ہمارے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے تب خوشیاں مناؤ جس وقت روح نکل رہی ہو اس وقت بھی شیطان دل میں ڈال سکتا ہے کہ تم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے اس وقت بھی ہوشیار رہو شیطان مردود ہماری نظر اللہ کی رحمت سے ہٹا کر ہمارے عمل کی طرف کر سکتا ہے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے شاعن شان کوئی عبادت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ نبی بھی نہیں کر سکتا امبیا نے بھی ہتھیار ڈال دیے ماں عرف نا کا حق کا ماں و ما عبد نا کا حق کا عبادت تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے عرض کرتے تھے اے اللہ نے آپ کی معرفت کا ادا نہیں کر سکا اور اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہم آپ کو نہیں پہچان سکے جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے جیسا کہ عبادت کا حق تھا اللہ تعالیٰ کی داد غیر محدود ہے یہ جو نے فرمایا کہ آخر وقت تک شیطان بہتا سکتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت والا احمد اللہ غالباً امام فخر الدین رازی کا یہ واقعہ ہے یہ کون بزو کا ہے کہ ان کا آخری وقت آگیا تھا بیہوشی کا سا عالم تھا تو ان کے جو سات ساتھ شاگرد تھے اور خدام تھے وہ ان کو کلمے کی ترقی کر رہے تھے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ کسی کا آخری وقت اگر آگیا ہو ایسے قرآن سے پتہ چل جائے کہ اس کا آخری وقت ہے تو اس وقت اس کو کلمے کی ترقی کی جاتی ہے تلقین کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس سے کہو کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس سے اس کو خیال آ جاتا ہے اور نہ اگر کہنا کہنا مناسب نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کی حالت ایسی نہ ہو کہ وہ کلم پڑھنے کے اسے نہ نکل رہا اس وقت حالت ایسی نہ ہو کیونکہ موت کا عالم بہت نظر کا بہت سخت عالم ہوتا ہے اس لیے بزرگوں نے سکھایا کہ کہو مت کہ کلم پڑھو بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دو وہ سنے گا تو پڑھ سکے گا تو پڑھ لے گا اور اگر اس پر بھی کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نا اس, کی, اس کا خاتمہ خراب ہو گیا کیونکہ جو ایمان پر مرے گا جو اس وقت ایمان کے خلاف نہیں ہے کفر پہ نہیں ہے اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہے کلم ہی پر کے گا تو غلط یہ کہ شاگرد وغیرہ کلم کی تلقین کر رہے تھے اور وہ بزرگ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں بار بار وہ تلقین کرتے تھے کلمے کی اور بزرگ کی زبان سے نکلتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں تو شاگرد جب شاگرد بہت حیران تھے تو جب ذرا سا ہو, ہوش تھوڑا سا آیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہم تو آپ کو کل کی تلقین کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں اس میں کیا راز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس بار بار آ رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آج آپ میرے چنگل سے بچ گئے ہیں اور آپ, آپ, آپ جو ہے میرے چنگل سے آزاد ہو گئے اور آپ کی مغفرت ہو گئی میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تو میری جان باقی ہے تو کچھ پتا نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ابھی ایمان پر ہوگا یا ابھی بھی تو مجھے پہنکا دے گا تو اس لیے آخری سانس تک جو اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو اور اپنے اعمال پہ نظر نہ جائے کہ ہماری اعمال کی وجہ سے بخشش ہو رہی ہے بلکہ بس اللہ کی رحمت پہ نظر ہو کہ ہماری بخشش اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوگی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے شاید شان کوئی عبادت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ نبی بھی نہیں کر سکتا انبیاء نے بھی ہتھیار ڈال دیے کہ ما عرف نہ کا حب کا معلفت و ماں آبد نہ کا, کا عبادت ہم آپ کو نہیں پہچان سکے جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے جیسا کہ عبادت کا حق تھا اللہ تعالیٰ کی دار غیر محدود ہے ہم لوگ محدود ہیں تو محدود غیر محدود کی عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت سے سب کی موفرت ہوگی یاد رکھو کہ کسی قابلیت کسی کا حسن تقریر یا حسن تحریر اور کمال اللہ کی عظمتوں کے سامنے ہیج ہے اپنی عبادت کو نعمت تو سمجھو کہ اللہ نے توفیق دی اللہ کا شکر ادا کرو لیکن ناز نہ کرو کہ میں نے بڑا کام کر دیا اللہ کی عظمت کے سامنے ہماری کسی عبادت کسی خوبی کسی تقریر کسی تحریر کی اتنی نسبت بھی نہیں جتنی سمندر کے سامنے قطرے کو ہے بس اگر ایمان سلامت لے جانا ہے تو یہ عقیدہ راسخ کر لو کہ میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے کم تر ہوں فی الحال یہ انجام کے اعتبار سے اپنے آپ کو کم سمجھنا اس طرح ہے کہ اگر اگر میرے خاتمہ خدا نخواستہ خراب ہو گیا تو انجام کے اعتبار سے تو میں زیادہ جانوروں سے بھی بہتر ہو گیا اس لیے کہ جانور کا قیامت میں معاوضہ نہیں دنیا سے مر گیا دنیا میں جانور یا کھا پی لیا اس کو حلال جانور کو تو اس کا کام ختم ہو گیا اس کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے اور انسان اور جنت کے لیے جنت اور دو کا فیصلہ ہے اس لیے اگر خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو گیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ناراضگی میں خاتمہ ہوا تو جانور سے بھی بہتر ہو گیا جانور کو کوئی سزا نہیں ملے گی اور انسان کو کوئی سزا ملے گی پس اگر ایمان سلامت لے جانا, لے جانا ہے تو یہ عقیدہ راسف کر لو کہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی الحال اسی عقیدے پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے آمین سب آمین اور نوخرت عمل سے نہیں ہوگی اللہ تعالی کی رحمت سے سب بخشے جائیں گے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سب کی بخش اللہ کی رحمت سے ہوگی تو حضرت عائشہ سے ارے اللہ کے نبی آپ کی بھی فرمایا ہاں میری میری بھی رحمت سے بخش ہوگی کیونکہ اللہ تعالی کی عظمت غیر محدود ہے ہماری طاقتیں محدود ہیں چاہے نبی ہو چاہے امتی ہو لہذا اللہ کی عزم لہٰذا اللہ کی عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے بس اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لیں نام ہمارا کر دیں کام خود بنا دیں اور اپنی رحمت سے بخش دیں اللہ تعالیٰ کی صفت غفور اور صفت رحیم کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی نظر غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں ہم جو تمہارا کرم تمہارا اکرام کریں گے وہ مہمانی ہے غفور اور رحیم کی طرف سے جو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہو مجرم کا جرم معاف نہ کرے اور محسن اس کو کھانا بھی کھلائے تو مجرم شرمندہ رہتا ہے اس کو کھانے میں مزہ نہیں آتا تو غفور فرما کر اللہ تعالی نے ہماری شرمندگی دور فرما دی کہ غفور نے تمہارے جرائم معاف کر دیے اب تم کو پیشمان ہونے کی ضرورت نہیں اب شرمندگی سے مت کھاؤ اب شرمندگی سے مت کھاؤ پیو اور رحیم فرما کر بتا دیا کہ میری رحمت سے کھاؤ پیو یہ تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے میری رحمت کا سلا ہے میرے شہر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد جزا غبی کا حسابہ کے معنی یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے تو یہ جزا فرمانا بھی میری عطا ہے ورنہ تمہارے اعمال ہمارے قابل کہاں ہیں جیسے بادشاہ کے کی محل کے لیے کوئی چمار اپنا سارا گلا بانس لے جائے کہ حضور اسے محل کی تعمیر میں قبول فرما لیجیے اور بادشاہ اسے قبول فرما لے اور اسے خوش کرنے کے لیے انعام بھی دے دے اور کہے کہ تمہارا بانس کا بدلہ یعنی جزا ہے تو بادشاہ کے کا جزا فرمانا بھی اس کی مہربانی اور آتا ہے اسی طرح جنت کو ہمارے اعمال کی جزا فرمانا بھی ان کی آتا ہے احسان شخص ہے, ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود شان کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا حقیقت ہے اللہ والوں سے اور اللہ والوں کے غلاموں سے یہی فنایت سیکھی جاتی ہے ورنہ شیطان نفس کے سامنے کمالات دکھاتا ہے کہ تم نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایسے عمدہ تقریر کی فلاں کالج میں ایسی کی فلاں رسالے میں ایسا مقالہ لکھا غرض تمہارے سامنے اعمال پیش کرتا ہے اور اللہ کی عظمتوں کو نظروں سے روپوش کرتا ہے تاکہ یہ دھوکہ کھا جائے اور اس کے دل میں بڑائی آ جائے اپنے کو مٹانے کی یہ دولت صرف اللہ والوں کے پاس جانے سے ملتی ہے اللہ والے ہماری حقیقت سے پردہ اٹھا دیتے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں منہ بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ منہ سے ظاہری آزاد بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں ورنہ ہم اس قابل کہاں ہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں جبکہ پیٹ میں پاخانہ ریاح اور پیشاب بھرا ہوا ہے آہ اللہ <سؤال> تعالیٰ قبول فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ